دیکھیں قرآن میں سعال بخرا میں رمضان کے بارے میں تفصیلی حکمایا ہے تو البرا کی آیت نمبر 185 اس طرح ہے شار و رمضان لذیذ قرآن خدل نات سے وہ بائی ناتم من الخدہ یعنی منتھ آف رمضان وین دا قرآن واز ریویلڈ ادا guidance for mankind کائن اس کے کا بعد دو لفظ ہیں بنا خدا بلکان یعنی اس میں جو ہدایت ہے اس پر دلیلے ہیں یعنی مدل انداز میں ہدایت اور دوسرے کیا ہے فرقان فرقان کہتے ہیں کرائٹیرئن معیار یعنی اپنے آپ کو جانچنا ہو آپ کو کہ میں رائٹ पर پر ہوں یا رانگ پاتھ پر تو قرآن سے جج کیجیے قرآن سے جج کر کے جانیے کہ آپ رائٹ پاتھ پر ہیں یا پاک پر یہ ہے قرآن کی ایک حیثیت رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی نے قرآن کو اتارا اور پھر اس مہینے کو کہا کہ لوگ ایک مہینے کے لیے روزہ یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے روزہ کیا ہے روزہ کا مطلب ہے گوئنگ اوے فرام آل کائنڈ آف ڈسٹریکشن یعنی کھانا پینا جو چھوڑا جاتا ہے اس میں وہ آخری آئیٹم ہے. آخری آئیٹم. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ہر وہ چیز چھوڑنا ہے جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہو یہاں تک کہ کھانا پینا چھوڑنا ہو وہ چھوڑ دیں گیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جبکہ ایک بلیور ایک مومن کم از کم ایک بہینے کے لیے یہ کرتا ہے کہ اپنا آپ کو ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے بچاتا ہے تاکہ وہ یکسو ہو سکے یکسو کس لیے قرآن پر اور پھر کے لیے یہ جو آیت البرا کی ون ہنڈریڈ ایٹی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے قرآن کو اتارا ہے رمضان کے مہینے میں اس لیے تم رمضان کے مہینے کو روزہ کے لیے خاص کر دو یعنی اپنا آپ کو ڈسفیکشن سے بچانے کے لیے خاص کر دو تاکہ تم پوری اکثری کے ساتھ پورے کانسنٹریشن کے ساتھ قرآن پر تدبر کرو قرآن کو سمجھو تاکہ بقیہ گیارہ مہینوں میں تم قرآن کو اپلائی کر سکو یہ مطلب ہے اس کا اور یہ ہے رمضان کے حصے تھی تو دیکھیے قرآن اس لیے نہیں ہے کہ لغوی طور پر آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں ہم جب بچپن میں تھے تو ہم لوگ جانتے تھے کہ رمضان آئے تو روزانہ ہم قرآن کی تلاوت کر لیا کریں بس اتنی ہم کو ماحول سے بتایا جاتا تھا بہت دنوں تک میں خود یہی کرتا رہا کہ رمضان کے مہینے میں بس قرآن کی تلاوت بعد کو جب میں نے مطالعہ کیا زیادہ تب معلوم ہوا کہ تلاوت کے لیے قرآن ہی ہے قرآن اترا ہے تدبر کے لیے خود قرآن میں لبرو آیا تھی بری کرو لڑ پاؤ یہ یعنی قرآن اس لیے اتارا ہے اللہ تعالی نے کہ ہم اس میں تدبر کریں غور فکر کریں سوچیں اور سوچ کر کے نصیحت کے آئٹم نکالیں نصیحت کے آئٹم نکالیں میں قرآن میں قرآن کے بارے میں کہ فیہ ذکر کو اس میں تمہارا ذکر ہے ذکر کے بارے ہوتے ہیں یاد دہانی یعنی قرآن میں ریمائنڈنگ ورسز ہیں ان ریمائنڈنگ ورسز کو دریافت کرو اور اس سے رسیحت دو یہ بتا ہے قرآن کو تو بات کو میں نے جانا کہ قرآن صرف لفظی تلاوت کے لیے نہیں ہے قرآن ہے تدبر کے لیے سمجھنے کے لیے اس کے پرو کرنے کے لیے اس میں سے رماینی ورسز کو دیا کرنے کے لیے اور پھر یہ ہے جیسا کہ میں نے ارد کیا قرفانے یعنی قرآن میں آپ اللہ کے مقرر کی ہوئے معیار یا کرائٹرین کو جانیں اور پھر اس سے کمپیر کر کے اپنی اصلاح کرتے رہیں یہ سب مل ہے قرآن کا دور لیکن میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ تدبر کے دو پہلو یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کتاب سے تدبر ہے تدفر کمانے ہیں اور فل کرنا سوچنا لیکن ایک ہوتا ہے تذکیری تدبر اور ایک ہوتا ہے ٹیکریکل تدبر تو ٹیکریکل تدبر مطلوب نہیں ہے تذکیری تدبر مطلوب ہے یعنی کچھ فنی باتیں نکال کر کے اس کے پاس کرنا اس کو سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم پیداپور کر رہے ہیں وہ غلط ہے مثال کے طور پر دیکھیے ابھی بڑی ملاقات ایک صاحب تھی جو عربی زبان جاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں کئی برس سے ایک سوال میں اٹھ ہو جا ہوں اور ابھی تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا آپ شاید اس کا جواب دے سکیں تو وہ سوال کیا تھا قرآن کی سورا البرا میں سے اس میں تحویل طلبہ کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہود کا طبلہ مجد افسا تھا یہ بات صحیح نہیں ہے انہوں نے کہا تھا بات بادشاہی کہ مجید اقصا تھا تبلا ان کا ان کا قبلہ یعنی ہولی راک وہ الگ بادشاہ بعد انہوں نے کہا کہ مسجد اقصا سے پہلے کعبہ کی تعمیر ہوئی اب ابراہیم نے کعبہ بنائی وہ قبلہ قرار دیا گیا تو بات کو ایک اور قبلہ کیسے بن گیا قبلہ بھی کابئی ہونا چاہیے یہ فنی بات ہے اسی بھی سالوں سے الجے ابھی اس بحث سے کیا ملے گا نہ تقواہ ملے گا نہ خوف خدا ملے گا نہ کوئی ویژ ملے گا دیکھیے ٹیکنیکل بات سے ہزاروں کا سبق ہوتی ہیں ان کی حج نہیں مثلا ایک سال میں کا قرآن میں ہے اس تعین صبر سے اور نواز سے بدل دو انہوں نے کہا کہ صبر تو ایک کیفلیت کا نام ہے تو شراد بھی ایک کیفیت ہونا چاہیے یہ جو فارم ہے یہ نہیں ہو سکتی شراد تو سبر ہی کی طرح سے شراد کی ایک کیفیت ہے کوئی فارم اس کا نہیں ہے آپ کا جیو غریب پاس ہے تو تدبر آپ کریں اگر فردی ذہن کو لے کر کے ٹیکنیکل ذہن کو لے کر کے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا قرآن سے دوسرا ہے تجکیری اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں ابھی چند دن نئے میرے پاس ایک صاحب آئے وہ ہندو فیملی میں پیدا ہوئے ہیں ہندو فیملی میں لیکن بہت اوپنس ہے ان کے مائنڈ میں پر نہیں ہے وہ ہر مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں مطالعہ کرتے ہوئے آخر میں انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو قرآن میں سورہ فخر میں آیت نمبر پر وہ وہ آیت یہ ہے بل الذین تابو واسرہ بینک اتوب عالج وانحیم اندین کا فرو و ماتو و دیکھیے اس کا ترجمہ یہ ہے یہ کی ون ہنڈریڈ سکسٹی ون ہنڈریڈ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے توبہ کیا اور اپنی اصلاح کی اور بیان کیا اللہ ان کی توفہ کو قبول کرے گا اور اللہ بہت زیادہ توحفہ قبول کرنے والا ہے اس کے برعکس جن جی لوگوں نے انکار کیا اور انکاری پر وہ قائم رہے تو ان پر لانت ہے اللہ کی فرشتوں کی اور انسانوں کی تو یہ آئے پڑھی انہوں نے مدد سے پڑھا انہوں نے پڑھ کر رونے لگے ہو رونے لگے انہوں نے کہا کہ اس حالت سے یہ معلوم ہوتا ہے تو خراج کا صرف کی لڑسا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پھر سے سچائی کو ایکسپٹ کروں یعنی بائی برت ہو جائے ایک کلچر ملا تھا اس پر میں راضی نہیں ہوں میں چاہتا ہوں جو سچائی خدا کے رد سچائی ہے اس پر جی ہوں, اس پر مروں تاکہ اللہ کا مجھے سالویشن ملے اب دیکھیں یہ آدمی ایک ہے جس نے قرآن کو پڑھا نصیحت لینے کے لیے اس کے اندر ری تھنکنگ آئی اپنا آپ ریوائز کرنے لگا وہ اپنے کس کرنے لگا اس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میں نیا فیصلہ تو ایک شاہ وہ جو جو ٹیکنیکل بس اولچے ہوئے ہیں جس کا کچھ فرن پید اور دوسرا انسان وہ ہے جو قرآن سے نصیحت لیتا ہے اپنے پور زندگی کے بارے میں ایک نیا فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں قرآن پر تدبر بلا شبہ مطلوب ہے اور قرآن اسی لیے اتارا گیا ہے کہ ہم اس پر تدبر کریں لیکن فنی تدبر کا کوئی فائدہ نہیں امریکہ میں ایک بار میں کیا موجو کہ وہاں ایک, ایک سرکل ہے وہ قرآن عیسائی سرکل مسجد میں اکٹھا ہوتا ہے وہ لوگ ہر آدمی تفصیل لاتا ہے مختلف ہے اس میں ایک تصویر پڑ جاتی پھر لوگ باتیں کرتے ہیں میں وہاں بیٹھا ساری فنی بھاشیں ہو رہی تھی نہ اس میں کوئی اللہ کا خوف کی بات نہ قیامت کی بات نہ جنت وقت کی بات بس اسی قسم کی ٹیکنیکل بھاشا اس کا کوئی فاد